تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بولنا بچوں کے لیے اسلائی کہانی اور بہت خوش کر ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نرس قرآن ڈاٹ کام الحمد بالله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال وحد الصالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صد اللہ علیہ وسلم. آج کے درس کا آغاز ہم نے سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوبیس سے کیا ہے اس سے قبل آپ حضرات سن چکے کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالی کی مختلف نعمتیں نازل ہوئیں ان کا ذکر تھا اور ان نعمتوں کے جواب نے بنی اسرائیل کے قرآن نعمت اور نا پن کا ذکر تھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہودی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور نصارہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے تو گویا یہود و نصارہ کو یہ دعوت دی گئی کہ اگر تم واقعی ابراہیمی ہو اور ان کے ماننے والے ہو تو جو مذہب ان کا تھا وہی مذہب تم قبول کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن یہ بابل یا کلدانیہ تھا جسے آج کل عراق کہا جاتا ہے اور جہاں آج کل خون مسلم پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہے اور جہاں دور حاضر کا دجال اکبر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ ایسی مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ سارے مذاہب والے اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابراہیم اصل میں تھا اب ان رہیم مہربان باپ رحم کرنے والا باپ محبت کرنے والا باپ وہی پھر بدل کر ابراہیم بن گیا اللہ کہتے ہیں میں ازب تلا ابراہیم رب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کئی باتوں میں تو ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کر دیا یہ کون سی باتیں تھیں جن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف اقوال ہیں مجھ چیز کا زیادہ ذہن اس قول کی طرف مائل ہے جس میں کہا گیا کہ ابراہیم علی اللہۃسلام کی زندگی ابتدائے شعور سے لے کر آخر تک مسلسل امتحانوں اور آزمائشوں میں گزری شاید ہی کسی نبی پر اتنی ابتدیں آئی ہوں جتنی ابتدا حضرت ابراہیم علی سلاۃ السلام پر آئیں شعور کی آنکھیں کھولنے سے لے کر موت تک حضرت خلیل کی زندگی قربانی عفائے عہد اور اللہ کی محبت سے عبارت ہے پیدا ہوئے مشرک گرانے میں آپ کے والد صرف مشرقی نہیں تھے بت پرست ہی نہیں تھے بت فروش بھی تھے اور کہا جاتا ہے کہ پرستی کا جو ایک مذہبی اہدہ اور منصب تھا وہ بھی ان کے والد کے پاس تھا تو سب سے پہلے اپنے والد ہی سے ٹکراؤ ہوا پوچھا یا ابتیلی ما تبد مالا یسما انکشی آ میرے ابا آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا میرے ابا میرے پاس علم ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے لہذا آپ میری اتباع کریں معلوم ہوا کہ اگر بیٹے کے پاس صحیح علم ہو تو باپ کو بیٹے کی اتباع کرنی چاہیے بڑے کو چھوٹے کی اتباع میں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے فرمایا کہ میری اتباع کرے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا یا یادتی انقاف کا عذاب رحمان میرے ابا میرا اللہ ہے تو بڑا رحمان لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو پھر میرے رحمان رب کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم والد ناراض ہو گئے اے ابراہیم کیا میرے معبودوں سے تم انکار کرو گے لئن لم تنته لارجمنك وحجرني ملج اگر تم توحید کی دعوت دینے سے باز نہ ائے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا مجھے چھوڑ کر اللہ ہو جا قال السلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيہ اچھا ابا الوداعی اسلام کہا لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابا میں تیری ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا اس لیے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے دعا نہیں چھوڑوں گا دعا کرتا رہوں گا یہ پہلا امتحان تھا دوسرا امتحان جب آپ نے دیکھا کہ پوری قوم ستاروں کی چاند کی اور سورج کی عبادت کرتی ہے تو آپ نے پھر ان سے پوچھا کبھی ستاروں کی طرف اشارہ کر کے ارے یہ میرا رب ہے کبھی چاند کی طرف یہ میرا رب ہے کبھی سورج کی طرف ارے یہ میرا رب ہے جب وہ غروب ہو گئے تو آپ نے انی کو شری کل میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جو خود زندہ نہیں رہ سکتے جن کی اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کسی اور کو زندگی کیا عطا کر سکیں گے جن کا و غروب اور جن کی حرکت خود اپنے اختیار میں نہیں وہ کسی اور کو کیا عطا کر سکیں گے لہذا میں تو ان سے بیزار ہوں حنیفہ مما مشرقین میں تو اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنا رخ اس کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا میں سب سے یکسو ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پا کر آپ بت خانے میں چلے گئے اور بتوں کو توڑ دیا سجا الحمد جزاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ کبیر اللہ سوائے بڑے کے لعلہم تاکہ اس کی طرف پر رجوع کرے قوم کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا آج جلائی گئی ہفتوں ایندھن اکٹھا کیا گیا ایسی تپش ایسی حرارت ایسی گرمی کے سزا میں اڑتا ہوا پرندہ بھی نیچے گر پڑتا ابراہیم کو منجنیت میں ڈال کر پھینک دیا گیا آگ کے اندر لیکن اللہ نے فرمایا کل نہ یا نہ رکونی بردوں مسلامن اللہ ابراہیم اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تجھے پیدا کرنے والا اللہ میں حکم دے رہا ہوں آج تلانا نہیں ہے ابراہیم کو ٹھنڈک کا سامان مہیا کرنا ہے پھر وہ امتحان جب وقت کے بادشاہ نے بلا لیا نمرود بے بادشاہ آگے سورہ بکرہ میں آ رہا ہے آیت نمبر دو سو اٹھاون میں الم طرح ابراہیم ملک کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی بادشاہی اور حکومت و سلطنت میں ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا رب کے بارے میں جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتے اور مارتا بھی ہے اس بیوقوف نے کہا اہی بہ کام میں بھی کرتا ہوں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں ایک بے گنا کو پکڑا اس کی گردن اڑا دی کہا دیکھو میں نے زندہ کو مار دیا ایک مجرم جسے پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی اسے پکڑا رہا کر دیا کیا دیکھو ابراہیم میں مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے عقل ہے بے شعور ہے بے وقوف ہے بات سمجھتا نہیں ہے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا دلیل کو بدل دیا اور اس سے بھی بڑی دلیل دی. کہ دیشمن مشرق فتح بحا من المغرب میرا رب وہ ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے آج تم اس کے برعکس کر دو سورج کو مغرب سے طلوع کر دو اور مشرق میں غروب کر دو ببو ہی کفر کافر لا جواب ہو گیا علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل میں نمرود پر بڑی زبردست چوٹ کی وہ یہ کہ نمرود اصل میں خود خدائی کا دعوے دار نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو سورج کا نائب قرار دیتا تھا بڑا دیوتا سورج کو مانتا تھا اور اس کا نائب اپنے آپ کو بابر کراتا تھا آپ نے جب فرمایا کہ سورج کو طلوع کر دو مغرب سے اور غروب کر دو مشرق میں گویا کہ یوں فرمایا کہ تمہارا جو بڑا دیوتا ہے اس سے کہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف آج مغرب سے طلوع ہو جائے مشرق میں غروب ہو جائے گویا کہ یوں فرمایا ارے تم کیا کر سکتے ہو تم تو نائب ہو جس کے نائب ہو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی آجز ہے یہ ایک اور امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر چوتھا امتحان جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور اولاد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا فرما بردار خوبصورت دل موہ لینے والا پیارا محبوب بیٹے تو سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے میں کسی کو بیٹا ملا ہو بڑی دعاؤں کے بعد بڑی تمناؤں کے بعد بڑی التجاؤں کے بعد بڑے آنسو بہانے کے بعد اور بیٹا بھی اسماعیل علی السلام جیسا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہوگی دل میں بیٹے کی لیکن اللہ تو چاہتے تھے میں دنیا کو دکھا دوں جسے میں نے خلیل بنایا اسے ایسے ہی خلیل نہیں بنایا وہ میرے لیے ہر محبت قربان کرنے کے لیے تیار ہے کا ابراہیم اس بیوی بی کو حضرت حاضرہ کو اور بیٹے کو اس بے آب ویاہ وادی میں چھوڑاؤ عرب کی وادی جہاں آج مکہ ہے فوراً تعمیل کی ربنا انیتی ان دبئی بیتک المحرم اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا جہاں کچھ پیدا بھی نہیں ہوتا تیرے محترم گھر کے پاس اور اللہ چھوڑنے کا مقصد نہ دولت نہ سونا چاندی نہ روپیہ پیسہ نہ چودراہٹ نہ نمود نہ نمائش نہ اقتدار ربنا لیقیم اس لیے چھوڑا تاکہ نماز قائم کریں. فجعل من الناس فج الم اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کیا عجیب دعائیں کر رہے ہیں وہاں تو لوگ تھے ہی نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ الہ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے ارے انسان کہاں کوئی دعا سنتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معذ اللہ عقل کے بارے میں شک کرتا ارے یہاں تو کوئی ہے نہیں تو کون محبت کرے گا اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لیکن آپ کی دعا تو یہ تھی کہ الہ سارے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اللہ نے مائل کر دیا اور یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا الہ سارے انسانوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف ان سب کی طرف مائل کر دے جب یہ دعا کی تو یہ دعا صرف حضرت اسماعیل علی اسلام کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ دعا اصل میں تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی الا سارے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور اللہ چار ہزار سال سے مائل کر رہا ہے مائل ہو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل اور مائل ہوں گے جب یورپ کا پروپیگنڈا ختم ہوگا اور لوگ حقیقت کا چہرہ دیکھیں گے اور ہمارے آقا کا چہرہ دیکھیں گے تو پھر صحابہ کی طرح طرح کہہ اٹھیں گے اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے یہ سچے کا چہرہ ہے جیسے آج آپ نے اخبارات میں دیکھا ایک کھلاڑی یوسف روحنا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئے اللہ! مسلمان کا آئیڈیل تو انگریز مسلمان کا آئیڈیل عیسائی اور یہودی موروثی مسلمان کا آئیڈیل ہندو ہماری بیٹیاں بھی ان کے نقش قدم پر پہنے بھی ان کے نقش قدم پر بھائی بھی ان کے نقش قدم پر اور ایک عیسائی اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ڈی ایل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہا ہوں ہم ان سے متاثر ہو رہے اور اللہ بعد عیسائیوں کے دلوں کو اور ہندوؤں کے دلوں کو حضور کی طرف متوجہ فرما حضرت خلیل کی دعائیں فج الفاف تحوی الم بر زکمرات اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے یشکرون تاکہ شکر کریں پھر پانچواں امتحان جب یہی معصوم سا بیٹا کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حکم آیا ابراہیم اب اس بیٹے کو ذمہ کر دے اور حکم بھی بیداری میں نہیں خواب میں خواب کہہ کر انکار کر سکتے تھے عمل سے تعویل کر سکتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ جان چھڑا سکتے تھے لیکن نہیں خلیل تھے خلیل اللہ تھے اللہ کے خلیل دل میں اللہ کے سلا کسی کی محبت ہی نہیں تیار ہو گئے بھلیا انی اوا فلم انی ازر ماضا ترا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو فرمایا کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں فنزور مازا ترا بیٹا تیری کیا رائے ہے اللہ اکبر جوانی سے کسی محبت نہیں ہوتی کون ہے جو کہہ دے مجھے جوانی سے کوئی محبت نہیں زندگی سے کوئی محبت نہیں اور بالخصوص جوانی کے دنوں میں زندگی سے کسی محبت نہیں ہوگی لیکن بیٹا ہے حضرت خلیل کا بیٹا ہے حضرت حاجرہ کا قربانی دینے والا باپ قربانی دینے والی ماں بیٹا کہتے ہیں یا اب اطف الماں تو میرے ابا جو حکم دیا وہ کر گزرے ستجنی انشاءاللہ من اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ اللہ صبر کرنے والوں میں سے اگر آپ وفا وفا ہیں تو میں بھی صابر ہوں صبر کروں گا آپ کر گزریے مسلسل امتحان ابتلا آزمائشیں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و ابتلا ابراہیم ربلیماتن اور جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے ان کو پورا کر دیا انی جا کلنا اماما فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا امامت ایسی نہیں ملتی امامت ایسار سے ملتی ہے وفا سے ملتی ہے قربانی سے ملتی ہے جب اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ نے بھی فرمایا میں تجھے زمانے کا انسانوں کا امام بناؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھولے نہیں کالب من ذریتی اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا اللہ اکبر اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو امام الناس اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء انبیاء کے امام لیکن دیتے ہیں حضرت ابراہیم کے کہا جاتا ہے شب معراج جب مختلف انبیاء کرام رام علیم السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ وسلم کا استقبال کیا اخ کہہ کر بھائی کہہ کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے خود ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے استقبال کیا پیارے بیٹے کہہ کر ضروری آل اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا لا ينال احد الظالمین فرمایا اللہ نے کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں حاصل ہوگا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے اللہ اکبر اللہ فرما رہے کہ ابراہیم ہاں تمہاری اولاد میں امام بناؤں گا لیکن یاد رکھیں امامت نسلی اور موروثی منصب نہیں ہے جو باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہو بلکہ اس کا مستحق وہ ہوگا جو عمل اور صلاحیت سے ثابت کر دے کہ واقعی میں زمانے کی امامت کا مستحق ہوں یہ آج کل جو صاحب زدگی کا سلسلہ چلا ہے اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوں صاحب زیادہ چاہے کچھ صلاحیت ہو یا کہ نہ ہو بس بڑے باپ کا بیٹا ہے اعمال کے اعتبار سے کیسے ہی کیوں نہ ہو لیکن ابا اس کو اپنی خلافت پر اپنی مسنت پر بٹھا دیتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم نہیں امامت تو دوں گا آپ کی اولاد کو بھی لیکن آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے فاصق اور فاجر ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی بی مساوۃ اللہ امنا اور یاد کی دیئے جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ کابا اللہ کی عبادت کی دنیا میں سب سے قدیم جگہ اور مسادہ کا معنی ہے مرجع وہ مقام جہاں انسان بار بار رجوع کرے بار بار لوٹ کر جائے اللہ نے کعبہ کا جو مرجا بنایا تو دو چار سال سے نہیں چار ہزار سال سے انسانوں کا مرجع انسان اس کی طرف جا رہے اور اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے اور ایسی محبوبیت اس سادہ سے کوٹھے کے اندر اور سادہ سے کمرے کے اندر جو جتنی بار دیکھتے ہیں اتنی ہی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے ایک تو مرجع بنایا اور دوسرا امن کی جگہ صرف کعبہ ہی نہیں مزد حرام ہی نہیں پورا حرم امن کی جگہ آج بھی امن کی جگہ اور زمانے جاہلیت میں بھی امن کی جگہ اللہ نے فرمایا بت مقامی ابراہیم مسلح اے مسلمانوں ابراہیم کے مقام کو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بنا لو نماز کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علی اللہۃسلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اس پر آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں اور اب سعودی حکومت نے اسے مضبوط شیشے میں بند کیا ہوا اور کعبے کے قریب رکھا ہوا طواف کے بعد دو رکعت واجب ہے اور بہتر یہ ہے کہ دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑی جائیں لیکن مقام ابراہیم کے پاس پڑنا یہ ضروری نہیں مس حرام میں جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں رش زیادہ ہو تو کسی دوسری جگہ پڑھ لیں ودنا الا ابراہیم اسماعیل اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا اور ان کو تاکید کی فین اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھنا تواف کرنے والوں کے لیے احتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھنا اور مانوی اور اعتکابی نجاست سے بھی پاک رکھنا یاد رکھیے جیسے کعبے کو پاک رکھنے کا حکم ہے کعبے کی ساری بیٹیوں یعنی ساری مساجد کو پاک رکھنے کا حکم ہے ظاہری طور پر بھی اللہ کے گھروں کو پاک رکھا جائے اور باطنی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی مانوی اعتبار سے بھی اللہ کے گھروں کو پاک رکھا جائے ظاہری پاکی اور صفائی تو یہ ہے کوڑا کرکٹ نہ ہو گندگی نہ ہو نجاست نہ ہو یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ ایسی چیز کھا کر بھی مسجد میں نہ آؤ کہ جس کی وجہ سے تمہارے منہ سے بو آ رہی ہو اور لوگوں کو تکلیف ہو ایک بڑیا تھی مسلم نبی کی صفائی کیا کرتی تھی انتقال ہو گیا پتہ ہی چلا انتقال ہوا جنازہ پڑ دیا گیا بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اندھیری رات تھی لیکن حضور مسجد کی صفائی کرنے والی اس بڑیا کی قبر تک پہ پہنچے اور جا کر آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی آج مسجد کی صفائی کرنا مسلمان اپنی توہین سمجھتے مسجد میں جھاڑو دینا مسجد کی صفیں درست کرنا دریاں بچھانا کہتے ہیں خادم کس لیے ان کو تنخواہ دیتے ٹھیک ہے خادم بھی رکھے لیکن سعادت کے حصول کے لیے اللہ کے بندوں کبھی کبھی خانہ خدا کی خود بھی صفائی کیا کرو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرو ارے دولت مند ہو تو آج اس دنیا میں ہو کل کی دولت تو یہی کام آئے گی کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے اللہ کے گھر کا خادم ہے اور تکبر کا بھی علاج ہوگا جو ہمارے دلوں میں ایک خناس اور تکبر اپنی بھڑائی کا اس کا بھی علاج تو ظاہر طور پر بھی اللہ کے گھروں کو صاف رکھا جائے بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھا جاتا ہے باغ مساجد کے اندر صفائی نہیں ہوتی کچرا گندگی بالخصوص لیٹرینیں تو اتنی گندی کہ کوئی صحد ذوق اور نظافت پسند انسان وہاں استنجا کرنا برداشت نہیں کرتا مسجد کی خوبصورتی پر خرچ کر دیں گے لیکن سات بیت الخلا انتہائی گندے صفائی کا نظام انتہائی ناقص وضو کی جگہ انتہائی گندی کیا یہ گندگی اپنے گھر میں بھی برداشت کر سکتے ہیں وہاں تو ہزاروں لاکھوں خرچ ہو رہے کہ اللہ کے گھر میں خرچ نہیں ہو سکتا